فتو رضویہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی الوی نے یہ فتویٰ لکھا کہ جن کے ذمہ فرائض ہوں جب بھی وہ کوئی نفل پڑھنے کا وقت ہو تو صرف وہ اس کی جگہ جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرے چاہے وہ مقدس راتیں ہوں یا کوئی بھی ہو جب تک وہ فرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا نفل قبول نہیں ہوگا فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے